لیکن وہ کہتے تھے کہ کسی بشر کے اوپر کچھ نہیں اترا آج کل بھی لوگ غلط فہمی کی بنا پہ کہتے ہیں کہ کوئی بشر نبی نہیں تھا کوئی بات ملتی جلتی آیا یا نہیں <laughs> یہ آتا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ بشر کے اوپر کتاب نیوتی نوروں پہ اتری ہے نہیں اتاری اللہ نے کسی بشر کچھ کل من انجالل کتاب جواب شکوا آپ فرما دیجئے کس نے اتارا اس کتاب کو جس کو موسا علیہ السلام لائے تھے کیونکہ یہ بکواس کرنے والے یہودی تھے موسا تو بجار تھے وہ کتاب لائے تھے کس نے دی نوران فی نفسی وہ کتاب تورا فی نفسی کا دی نور تھی روشنی تھی عقائد کے لیے اور ہدایت تھی واپس لوگوں کے اچھا یہودی کیا کرتے تھے جیسے ہمارا قرآن ہے نا یک جا یہودی طورات کو یک جا نہیں رکھتے تھے مختلف اوراق میں رکھتے تھے وہ حرکت کرتے تھے مثال طور کوئی آدمی اگر کہ کہتا کہ حضور کی بشارت ہے کس میں تورات میں تو وہی ورقے لے آتے جن میں بشارتیں نہیں ہوتی تھی اپنی مطلب کی بات ورقے کر دیے نا رہتا رہتا تو ایسے کرتے تھے اپنی مطلب والے ورقے لائے خلاف مطلب ورقے نہیں لاتے تھے اس لیے وہ کراتیس کرتے تھے جلد نہیں کرتے تھے تاجالو نہ ہو کرتے ہو تم اس کو مختلف عوراق کے اندر کراتیس منع مختلف اوراق ظاہر کرتے ہو ان اوراق کو اپنی اغراض نفسانی کے لیے جہاں تمہارا اپنا مطلب ہو اوراغ کو ظاہر کر دیا لیکن چھپاتے ہو بہت سے اوراق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 بریلوی کہتے ہیں قرآن میں حضرت کے متعلق ہے واہ اللہ کا معلوم تو کون تعالم ما عموم کے لیے ہے سکھایا تو کو اللہ نے ہر چیز کے تو نہیں جان پاتا تو عالم الغائب ہیں ان کو کہو پھر یہ یہودی بھی عالم العائب ہوئے کوئی ادھر ماں ہے یا نہیں وہ علم تم عالم تالم پھر ان کو بھی عالم الم اللہ کے بندے ماں سے مراد آم شریعت ہیں میرے حضرت ایٹم بم بناتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کہتے ہیں سارا کچھ سکھا دیا تو ایٹم بم بھی سکھا دیا کہ اس وقت ایٹم بم یہ کوئی موٹر سائیکل کاریں شاریں تھی چلاتے تھے اللہ کے بندے ہیں نا سمجھ کچھ نہیں کو آپ فرما دیجئے اللہ یہ کس کا جواب ہے من انزل الکتاب بھوسا علیہ السلام جو کتاب لائے تھے وہ کس نے اتاری تھی آ فرما دی اللہ نے اتار تمہارا یہ دعویٰ کہ بشر کے اوپر کوئی چیز نہیں اتری صحیح ہے یا غلط ہے وہ ان کا دعویٰ صحیح تھا غلط نیند میں پڑے ہوئے ہو تم سم مزا فی تھی غو ذہن اللہ نے فرمایا جواب تو ان کو مل گیا اب زیادہ ان کی بکواسات کا چھوڑو پھر چھوڑ دو ان کو اپنی بکوا ساتھ کے اندر کھیلتے رہیں تو موس علیہ السلام کی کتاب بھی برحق تھی کتاب طورات اب صداقت قرآن کا بیان ہے بحاذہ کتاب ننزل ناخ صداقت قرآن اور دلیل وحج نمبر دو یہ کتاب ہے اتارا ہم نے اس کو بابرکت ہے تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں یہ کتاب کیوں اتاری تنیا بھی والدن زیرا ڈبل والدن زیرا واسفا ہے م. م. اس سے پہلے لتن تفیہ بھی معذوف ہے لطن تفیہ بھی تا کہ اس کے ساتھ نفع اٹھائے اور تا کہ ڈرائے ام القرا کو فریضۂ رسول ام القرا کس کو کہتے نہیں جی؟ مکہ پا ٹھیک ہے نا تو ام القرا سے مراد اہل ام قرآ ہے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 اور اپنی نمازوں کے اوپر مداومت مت کرتے ہیں یہ ان کے اوصاف ہیں وہ من اضلا و دین کے بعد محرومین کا بیان فائدہ حاصل کرنے والے تو یہی ہیں جن کے اوصاف یہی ہیں ایمان بالآخرت ایمان بل قرآن اور محافظت سلاد اب محرومین کا بیان کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو باندھ اللہ کے اوپر جھوٹ خدا جھوٹ کون بولتے ہیں جی ہاں یا کہتا ہے کہ وہی کی طرف میرے یہ کون ہے جی مدعی نبوعات وہ کون تھا مسائل قضرہ میرے عزیز آپ غور پر حضور کے پاس بعد اگر ذرہ بھر بھی گنجائش ہوتی نبوعات کی وحی کی تو یہ کیوں تردید کی جا رہی ہے مسائل کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی گئی یا نہیں تمام صاحب ہے نے جنگ کی حضرت کے بعد مطلب ہے مدعی نبوت برداشت نہیں ہے طے طے کر دیتے تھے اس کو مدعی نبوت کہتا ہے وہی کی کی طرح میرے حالانکہ نہیں وہی کی کی طرح کسی چیز کی اچھا جی وہ من کالا اور وہ شخص یہ بھی بڑا ظالم ہے جو کہتا ہے میں اتار سکتا ہوں مثل اس کے اتارا اللہ نے اس کے ساتھ لکھو ناظر بن حارف مکے کا ایک سردار تھا سوداگر بھی تھا نظر ابن حارث وہ کہتا تھا کہ جس طرح قرآن اترا ہے میں بھی اسی طرح قرآن بیان کر سکتا ہوں بنا سکتا ہوں پھر اس خبیث نے کیا بنایا شیطان کی کینجے ولاد یات ضبح فلمور قدن ہے نا اس کے مقابلے میں اس شیطان نے کہا بتاح ناتہن کسمن عورتوں کی جو چکی پیستی ہیں آٹا پیستی ہیں وال آج نات آجن پھر آٹا گونتی ہیں وال خواب خوفزن پھر روٹی پکاتے نہیں واپ پٹی بڑے کھاونے کی یہ قرآن کا مقابلہ کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے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 تو برزخ اس کے سامنے ہوتی ہے اب جو مر گئے ہیں اس وقت کس جہان کے اندر ہیں برزخ کے اندر ہیں عالم دنیا سے کہاں چلے گئے عالم برزخ میں ہیں جتنی مر گئے ہیں پھر عالم آ گا قیامت کا عالم حش عالم قیامت سمجھے دی عالم آخرت تو انجام برس لکھو اور اگر دیکھے تو ان ظالموں کو جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے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 والا کا جے وہ انجام کون سا تھا جی برس اب انجام اوخروی لکھ لو انجام یوخروی ڈبلو وہ انجام برس تھا اب انجام ڈبیو. کیا ہے جی اوکھروی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اربت آگے آئے ہو تم ہمارے پاس اکیلے جیسا پیدا کیا ہم نے تم کو پہلی دفعہ ماں کے پیر سے اکیلے آئے یا نہیں اور چھوڑ آئے ہو تم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 تمہارے اندر شریک ہے وہ خدا کا شریک بناتے تھے یا اپنے اندر شریک بناتے تھے تو اب مانا لکھو جام تم انا فی معاملات کم شرکاؤ فی کم کے نیچے کا لکھو فی معاملات کم کہ تمہارے معاملات کے اندر شرکاؤنا ہمارے شریک ہیں یہ ضرور لکھو نہ مانا نہیں بنے گا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 فی معاملہ تے تم شروع ہونا لقت تقت البتہ تعلق ہو گیا تمہارے درمیان اور ضلع ان اور غائب ہو گئے جاتے رہے تم سے وہ دعوے جو تم کرتے تھے ماں کن تم تاز سے مراج کیا ہیں جو تم دعوے کرتے تھے سب غائب دنیا میں کیا دعوے کرتے تھے کہ پیر فقیر کیا مر کے دن ہمیں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 زندہ بابا یہ درخت زندہ ہیں یہ بڑھتے نہیں رہتے اگر مردہ ہوتے تو بڑھتے فرق یہ ہے کہ ہمارے اندر روح ہے انسانی ہے ان میں روح کون سی ہے نباتاتی ہے یہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے وہ مخرج المیت اور نکالنے والے ہیں میت کو کیسے مردے سے پھر درخت بڑا ہوتا ہے پھر وہ گھٹ کا جاتی ہے وہ مردہ نہیں ہوتی زارکم اللہ یہی اللہ ہے فنّا تو پتہ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 یہ بحری جاز والے وہ بھی اپنے ساتھ کیا رکھتے ہیں یہ کتب نما رکھتے ہیں کیا واسطے تمہارے ستاروں کو تاکہ را پو ساتھ ان کے جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں تاکہ کھول کھول کے بیان کا ہم نایات کون کن جانتے ہیں واہو اللہ دی دلیل کئی نمبر کتنی وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو یہ دلیل کون سی ہے ان خوشی جان ایک سے پا مستقروں و مستود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 مستعود ہوا پھر عالم آخرت ہمارے کیا ہے مستقر ہے تو عالم اروا مستقر عالم دنی مستقر عالم آخرت بھی مستقر اور مستعودہ کتنی ہوئے دو ماں کا پیٹ اور عالم یہ سمجھی بات تاکہ کھول کھول کے بیان کے آیات کون لوگ سمجھتے ہیں واہ اللہ کی دلیل اکری نمبر کتنی جی سترہ بس سترہ پہ ختم ہو گیا وہی وہ ذات ہے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 تو اقبال کہتا ہے اللہ کی کیا ہی قدرت ہے کس نے بھر دی موتیوں سے گندم موسموں کو کس نے سکھلا یہ ہے خو انقلاب موسمیں بھی بدل رہی ہیں اور گندم کے خوشے نے کیا لیا ہوا ہے بوتی لیے ہوئے ہیں ہاں دیکھو جی حبہ مترا کے بعد دانے ایک دوسرے پہ سوار ہونے والے اچھا پھر کھجوروں کو آپ دیکھیں میری طرف دیکھو جی کھجور سے پہلے پہلے کیا نکلتا ہے سیب کیسے مولوی صاحب آپ کے علاقے کے ہیں ایسے بند سیب نکلتا ہے پھر وہ پھٹتا ہے کیا اور پھر اس کے بعد کیا ہوتے ہیں اسے خوش جبیو جب جب اور نیچے اپنا لٹکنے والے کیا ہوتے ہیں خوشے ہوتے ہیں اس پہ کھجور لگتی ہے افساؤں کو بہارے سلینو سندھیت تو بہارے سلین دو آ بہارا اس کے اوپر کھجوریں لگتی ہیں دیکھو جی بامینا ناخلے اور کھجوروں سے مین تل اس کے گابھے سے وہ جو سیپ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں گابا کہتے ہیں اور کھجوروں سے یعنی ان کے گابھے سے کنواندان یا خوش ہیں جھکے ہوئے وہی خوش بہارے وہ جنات من آناپ جنات ان سے پہلے اخرج نہ لکھو وہ پہلے اخرج نہ آ ہے اور نکالے ہم نے باغ گوروں کے اخراج نہ لکھا ہے نا اور زیتون کو نکالا اناروں کو نکالا متشابہ جو کہ ایک دوسرے کے کیا ہیں مشابہ ہیں کیسے مشابہ ہیں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 بے شک میں البتا نشانی ہے اللہ کی قدرت کی ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں بجال یہ ہے جی باوجود کے توحید پہ دلائل قائم ہے لیکن مشرق ان شرک سے باز نہیں آتے آپ پہلے تو ترکیب سمجھیے کہ جالو ہے فیل فیل اس شورا کے کہ نہیں چلی کو دوسرا مفول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 ہمارے علاقے میں کسی کو جن پکڑا ہوا ہو نا تو اس جن سے غائب کی خبریں پوچھتے ہیں کیا ہاں کہتے ہیں فقیرہ فلاں آدمی کی جو چوری ہوئی تھی وہ کہاں ہے وہ جن پھر جور بولتا ہے فلاں ٹیلے پہ کھنڈر پہ دفن شدہ ایسے کا مخواہ لے کے باغ جاتے ہیں وقت وے کرتے ہیں جنوں سے غائب کی خبریں پوچھتے ہیں اور جنوں کو مدد کے وقت پکارتے بھی ہیں کہ ہماری مدد کرو اہل عرب بھی پکارتے تھے جب کسی جنگل کے اندر رات کو دیرا لگاتے ہیں نا تو جنوں سے مدد پکڑتے کہ ہم تمہاری پناہ میں ہیں، ہماری امداد کرنا یہ سمجھیا نا تو تجویز کیا انہوں نے واسطی اللہ تعالیٰ کے جنوں کو کیا شرکا حالانکہ اللہ نے پیدا کیا ان کو جن خدا کے شریک ہے مخلوق ہے بخارا کو لو بنین اور گھڑے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں خدا کے بیٹے کیسے بنائے وکالت الزیر وقالت ابن اللہ وکالت النسار المسی ابن اللہ انہوں خدا کا بیٹا بنایا اور ادھر مشرقین بیٹھے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں کس کو بنایا ہاں تو خدا کے لیے بیٹے بنا دے اور بیٹیاں بھی بنا دی آگے اللہ تعالی فرمائیں گے بھائی بیٹے اور بیٹیاں تو بنا ہی ہے کوئی بیوی بی بھی بنا دیتے کہاں گے اللہ سندھی کو ضالی ہو فرمایا والم تک اللہ صاحبہ میری بیوی بی تو ہے نہیں تو بیٹے اور بیٹی کہاں سے آ گئی کیا عجیب دلائل ہے دیکھو جی اور گھڑے اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں بغیر علم کے حالانکہ وہ پاک ہے یہ جواب شکوہ ہے پہلے شکوا تھا اب جواب شکوہ حالانکہ وہ پاک ہے اور بلند ہے اسے کے بیان کرتے ہیں بدی سماوات ڈبیو ڈبیو ڈبیو وہ تو موجد ہے تمام ڈبیو آسمانوں ڈبیو کا ڈبیو زمین ڈبیو کا ڈبیو کیوں کر ہو سکتی ہے اس کی اولاد وہی آ گیا حالانکہ نہیں ہے اس کی کیا بیوی اس نے تو پیدا کیا ہر چیز کو ہر چیز مخلوق ہے اس کی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 پنکھا چل رہا ہے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہوا ہے ادھر بھی ہوا ہے یا نہیں آپ کو نظر آتی ہے تو دیکھو ہوا کے اندر لتاف آتا ہے جو چیز لطیف ہو نظر نہیں آتی تو یہ سرے فرما اللہ تو درے کو لبسار کیوں اس سرے کو کیا ہے لطیف ہے دلیل آ گئی ہوا جو در کو لبسار اللہ تعالیٰ احاطہ کرتا ہے نگاہوں کا اس سرے کو کیا ہے خبیر کیا ہے دلیلیں آ گئی نہ دونوں دعوے کی دلیلیں آ گئی کت جا کم بسائر رب سداقت قرآن کا منع لکھو حق بینی کے ذرائع بسائر کا منع لکھ لو کیا لکھنا ہے حق بینی کے ذرائع قرآن پاک کی جتنی دلیلیں ہیں آکام ہیں وہ کیا ہیں حق بینی کے ذرائع ہیں حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ مانا کرتے ہیں سوجھ کی باتیں کیا مانا کرتے ہیں سوجھ کی باتیں مانا بڑا بہترین ہے لیکن پرانی اردو ہے ہندی ہے بے شک آگئے تمہارے پاس حق بھی نہیں کے ذرائع صداقت قرآن لکھا ہے نا میرے رب اپنے رب کی طرف سے پمن اب سرا مستفیدین لکھو مستفی دین پو شاس کے دیکھتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے من آ میا یہ کون ہے باہرومی جو اندھا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ہے اور نہیں میں تمہارے اوپر نگران میں کزالکا نصر فولایات کزال کے ساتھ کیا بیان ہو رہا تھا وہ ہے انکار تو واجھ انکار لکھ لو جی نمبر تین واجھ انکار نمبر تین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 تو آدمی کتنی قسم ہو جائیں گے دو قسم ہوں گے بعض مانیں گے بعض نہ مانیں گے جو مانیں گے وہ منیب ہوں گے کیا ہوں گے انابت ہوگی ان میں جو نہیں مانیں گے وہ کیا ہوں گے معاند کا زدی ہوں گے اور کرو اسی طرح بیان کرتے ہیں بایات کو لے تو بل گہ لمی والو اور تا کہ کہیں معاندین یقوروں کے نیچے کا لکھنا ہے دین مانیں گے اور تاکہ کہیں معنے دین درستہ من غیر غیر درستہ کے نیچے لے کو میں غیر کا یہ کوئی مشکل لفظ ہے جی معن دین کہیں گے کہ پڑھا ہے تو غیر سے اللہ نے قرآن نہیں نازل کیا تو کسی دوسروں سے پڑھ کے آتا ہے تو مانا یا انکار کیا تا کہ کہیں معنے دین درختہ میں رہے گا یہ معاند ہیں وارن و نہو اور تا کہ بیان کریں ہم قرآن کو ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں یہ کون ہو گئے منیبین پہلا معان یہ یا دوسرا منی دین اتب ماحول یہ دلیل کون سے آئے دلیل بائیں نمبر تین اتباع کرو اس چیز کی جو وہی کی طرف تیرے تیرے رب کی طرف سے لا الہ الا اللہ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 قف قرآن میں آئے اللہ شرک و کو راضی نہیں لیکن اس دنیا کے اندر جو شرک و کفرو رہا ہے اس کی مشیت سے ہے مشیت ہے رضا نہیں ہے آگے سمجھ وہ مشیت یہی ہے حکمت تکوینیہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کی تکوینی حکمتیں ہی ہیں کہ دنیا کے اندر کفر بھی ہو اسلام بھی ہو تاکہ لڑیں بھیڑیں جہاد ہو ہتھیار بنیں دین کی دنیا کی رونق ہو بتا چکا ہوں یا نہیں تو مشیات رضا نہیں کہ تسلی رسول اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہر کرتے اور نہیں کیا ہم نے تجھ کو ان کے اعمال پہ نگران علیہم کے نیچے کو اللہ نہیں کیا ہم نے تجھ کو ان کے اعمال پہ نگران اس دنیا کے اندر آپ ان کے اعمال کے نگران نہیں بمانتا علیہ بے وکیر اور آخرت کے اندر آپ ان کی سزا پ مختار کار بھی نہیں نہ دنیا میں آپ نگران ہیں نہ آخرت کے اندر آپ سزا دیں گے اللہ سزا دے گا اور نہیں ہی آپ علیہم اوپر جزا دینے ان کے مختار اب سمجھ گئی بات ولا تصب اللہ <اللَّذِين> طریق تبلیغ طریق تبلیغ طبلیغ. طبلیغ کا طریقہ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 اس شیعہ کا جو بڑا تھا خمینی اس کو گالیاں دینی شروع کی اس شیعہ نے حضرت تمہار کو گالیاں دینی شروع کر دی تو یہ تو ٹھیک نہیں نا تردید کرو دلائل کے ساتھ لیکن ان کے بڑے کو گالی مت دو دیکھو جی. یہ ہے طریق تبلیغ اولا تو سب اللہ طریق تبلیغ نہ گالی دو ان لوگوں کو جن کو پکارتے ہیں مشرق سوائے اللہ کے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 اللہ نے اپنی طرح نسبت کی بیت بار کے اس کے حل کے نہ مزین کو شیطان کرتا ہے واسطے ہر امت کے ان کے عملوں کو پھر طرف رب ان کے لوٹنے ان کا خبر دے گا ان کو ساتھ سو کرتے ہیں واکسم و بلّہ مارحم یہ شکوہ ہے شکوہ بھی ہے ساف ساف زاجر بھی ہے بھائی بات وہی ہے کہ کافر کہتے تھے کہ فرمائشی معجزہ ہو کیا کہتے تھے ایسا موجزہ دکھاؤ جو ہم چاہتے ہیں کہ تو آسمان پہ چڑھتا جا ولاً لو مین کہنا کتاب نہ کراؤ اور چڑھنے پہ بھی ہم راضی نہیں ہوں کتاب ہمارے سامنے لاؤ اسی طرح مکے کے پہاڑوں کو سونا کر دو دور ہو جائیں چشمے ابھر پڑیں اس قسم کے عجیب بےحدا و سوالات کرتے تھے تو فرمایا یہ فرمائشی معاوضہ مانگنا یہ حکمت ہے اس لیے کہ اگر اس وقت نہ مانا تو کیا جائے گا رضا وہی اور قسمیں اٹھاتے ہیں ساتھ اللہ کے زوردار قسم البتہ اگر آ گیا ان کے کو پاس کوئی فرمائشی معاوضہ تو ضرور ایمان لائیں گے ساتھ اس کے جواب شکوہ اجمالی پہلے جواب شکوہ اجمالی ہے آگے تفصیل آئے گا جواب شکو اجما لیا فرما دیجیے سوائے اس کے نیچے آیات اللہ کے ہاں ہیں نبی کے اختیار میں نہیں ہے اللہ کے ہاں ہیں اے وما اس کے معنی کا خیال کرنا ورنہ غلط معنی ہو جاتا ہے وما ار و قم بے ایمان یہ بے ایمان لکھ لو اللہ نے فرمایا بال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 کہ جب آ گئی نا وہ آیا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ سمجھے بات یا نہیں اس کا علیحدہ جملہ بنا اس کا علیحدہ بعض مولی صاحب تیزی کے ساتھ کہ انا حضا جات کو مفول بنا دیتے ہیں کس کا یو شیرو لیکن معنی بالکل غلط ہو جاتا ہے وما آ یو شیرو کم بے ایمان بے ایماندر ہے علیحدہ جملہ انت لا علیحدہ ہے وہ نکلے وہ آفیداتا ہوم اے کا انجام دنیاوی اور پھیرتے ہم ان کے دلوں کو ان کے نگاہوں کو حق سے جیسا کہ نئی ایمان لائے تھے ساتھ اس قرآن کے پہلی دفعہ وہ نازار ہوم امہال مجرمین اور چھوڑتے ہم ان کو سرکشی کے اندر کے حیران کر رہے ہیں تو انہوں نے جو فرمائشی موضے کا مطالبہ کیا تھا نا